وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب بذن علم من المحترم دين بحيو اور قابل اترام مار پچھلے درس میں سلف کے منہج سے متعلق ایک نقطہ اور پہلی بار ہم نے دیکھی ہم. وہ یہ تھی کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے عمل کریں بلکہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرتے تھے اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ علم کی طلب کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے خود اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی طلب کریں اسے بات سامنے آئی کہ انسان چاہے علم کے کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے اسے ہمیشہ علم کی فرض کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے علم کی طلب کا ہونا علم کے لیے کوشش کرنا اور چاہے علم انسان کے پاس زیادہ ہو پھر بھی علم کی طلب میں نہ رکنا یہ تینوں چیزیں طلب کے طریقے میں ملتی ہیں اور اس کی کئی مثالیں طلب کی زندگی سے دیکھی جا سکتی ہیں خود نبی کریم صلی اللّہ علیہ و سلم سب کے امام سارے طلب کے امام آپ کی زندگی میں چیز ہم کو ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہم نے پچھلے درس میں دیکھی آج اسی بات کا دوسرا پہلو جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ علم کے بغیر عمل کرنے میں نقصان کیا ہے اور سلق نے کس طرح سے اس چیز سے منع کیا ہے اس کو برا بتایا ہے مثال کے طور پر سعید ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کتبہ عمر ابن عبد العزیزی اندو اخ مایوس امر ابن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور کبار اہل علم میں سے اور سلف میں سے ہیں ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کی خلافت میں واقعی ادل اپنے کمال کے ساتھ امت میں تھا اور کئی مسائل مسلمانوں کے تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان مسائل کو حل کیا عمر ابن عبد العزیز رنت لئے نے اہل مدینہ کو لکھا تب لکھا خط لکھا اور اس میں کیا بتایا ان من ہو بغیر علم جو انسان علم کے بغیر عبادت میں مصروف ہوتا ہے دین داری اختیار کرتا ہے علم کے بغیر کا ما یفسد رو مما مم تو وہ اصلاح کم کرے گا بگاڑ زیادہ پیدا کرے گا اس کا بگاڑ اس کی اصلاح سے زیادہ ہوگا یعنی جو انسان دین کے میدان میں قدم رکھے عبادت اور بندگی کے راستے پر چلے لیکن وہ اس کے لیے علم حاصل نہ کرے اور عبادت میں لگ جائے دینداری میں لگ جائے تو ایسا آدمی اپنی اس طرز عمل سے نقصان زیادہ کرے گا فائدہ کم ہوگا اس میں بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا خیر کم اصلاح کم ہوگی اور فساد زیادہ ہوگا چاہے اس چیز کو آپ عبادت کے اعتبار سے دیکھیں یا معاملات کے اعتبار سے دیکھیں یا اس کو دعوت دین کے اعتبار سے دیکھیں یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے ایک انسان عبادت دینداری میں نہیں ہے دین کی طرف آیا عبادات کا اہتمام اس نے شروع کیا اس نے سیکھا نہیں غسل کیسے کرتے ہیں وزو کیسے کرتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں سیکھا نہیں اور اپنے دل سے عمل کرنا شروع کر دے تو اس انسان کی عبادات صحیح نہیں ہوں گی کیوں اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے ایسا انسان ان کے بغیر جب عمل کا جذبہ اپنے اندر پا کر عمل کرنے لگے گا تو ایسے انسان کے عمل میں بداعت آ جائیں گے اس کو یاد رکھیں کہ ایک انسان کے پاس اگر دین کا جذبہ ہو لیکن دین کا علم نہ ہو اور محض جذبے کے ساتھ وہ عمل کے میدان میں قدم رکھے تو اکثر ایسے انسان کا عمل اس کو بداعت کی طرف لے جاتا ہے ایک انسان یاد رکھیں اس بات کو ایک انسان جب علم کے بغیر عمل کے میدان میں محض جذبے کی وجہ سے قدم رکھے اس کے اندر بہت جذبہ ہے دین کا لیکن علم اس کو نہیں ہے اور وہ عمل شروع کر دے تو اس کی عبادات میں بداعت شامل ہو جاتی ہے اگر آپ دنیا بھر کے بداتیوں کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کے پاس جذبہ ہے علم نہیں ہے کیونکہ یا تو انسان کے پاس سنت کا علم ہوگا یا پھر اس کے پاس اپنی عقل سے بنایا ہوا کچھ معاملہ ہوگا اور اسی کا نام بدات ہے اسی کو ہوا کہتے ہیں لہذا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان علم کے بغیر عبادت گزاری اختیار کرتا ہے اس انسان کے عمل میں فساد زیادہ ہوتا ہے اور صلاح یا اصلاح کم ہوتی ہے اسی طرح سے آپ معاملات کو دیکھیں ایک آدمی تجارت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور اس انسان کو حلال و حرام اور بے کے اصولوں کی معلومات نہیں ہے چاہے وہ بڑے بزنس کو کرے یا چھوٹا بلکہ جتنا بڑا بزنس اس کا ہوگا اس انسان کی تجارت میں حرام کا شمول زیادہ ہو سکتا ہے وہ ایسی ایسی ڈیل کرے گا جو جائز نہیں وہ ایسی ایسی چیزیں خرید و فروغ کرے گا جو ہو سکتا ہے اسلام میں حرام ہو اگر علم نہیں اور اس کی بات تجارت بڑھ گئی اور پھر آ کے کوئی کہے یہ جو آپ کی تجارت ہے اس میں یہ چیز فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حرام اب ایسے انسان کے لیے پھر سے لوٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر ایسا انسان کیا کرتا ہے ایسا فتویٰ تلاش کرتا ہے جو اس کی تجارت کی خلت کی دلیل بن جائے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی فتو تو دے گا اس کو اگر وہ پہلے مرحلے میں علم حاصل کر لیتا ہے تو اتنی دور نہیں نکل جاتا کہ واپس آنا مشکل ہو جائے اسی طرح سے آپ دعوت کا میدان دیکھیں ایک آدمی لوگوں کی اصلاح کا جذبہ اس کے اندر ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیندار بنے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی کیا عقائد صحیح ہوں وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں نمازیں آئیں عبادات آئیں اللہ کا دین آئے لیکن اگر ایسا انسان خود نہیں جانتا ہو کہ دین کیا ہے ایسا انسان جب لوگوں کے پاس جائے گا ان سے دین کی بات کرے گا اپنی عقل سے حلال کو حرام حق کو باطل سنت کو بدار بدار کو سنت اور نہ جانے کتنی غلطیاں کرے گا سننے والے اس کی بات اس کے جذبے کی وجہ سے قبول کریں گے جیسا یہ بتائے گا ویسا عمل کریں گے آج دنیا بھر میں آپ دیکھیے دین کے علم کے بغیر لوگوں کے درمیان دین کی خدمت کرنے والوں کی وجہ سے دین کا کتنا نقصان ہو رہا ہے جتنا نقصان اسلام کے دشمنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اتنا یا اس سے زیادہ تو ہم نہیں کہیں گے لیکن اسی کے آس پاس نقصان ان لوگوں سے بھی ہو رہا ہے جو اچھے جذبے کے ساتھ بغیر علم کے ساتھ بغیر علم کے لوگوں میں دین کی خدمت کرتے ہیں ایک آدمی کو مقبولیت مل جاتی ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے لوگوں کی نزدیک وہ مرجع بن جاتا ہے اب وہ لوگوں کو جو بتاتا ہے پن صاحب نے کہا پناہ صاحب نے کہا ایسا اب لوگ اسی سے دلیل پکڑنا شروع کر دیتے ہیں چاہے اس کی بات صحیح ہو یا نہیں پہلے مرحلے میں اس کے پاس توڑ علم تھا اتنے میں وہ چل گیا اب وہ مشہور ہونے کے بعد لوگ اس سے اس کی اصل حیثیت سے بڑے مسئلے پوچھنے لگتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے مقبولیت کھونا انسان پسند نہیں کرتا مشہور ہونے کے بعد ایک آدمی کرسی سے لے کے بائک اوپر پہنچ گیا ایک دم اب آپ اس کو وہاں سے نیچے اتارے نہیں اترے گا مقبولیت مل جانے کے بعد آدمی اپنی حدوں کو بھول جاتا ہے پھر لوگ بڑے بڑے مسئلے اس سے پوچھتے ہیں جو اس کے ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہوتے ہیں اور وہ شاید اور انشاء اللہ کہ اس کا جواب دینا شروع کرتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے لہذا عمر ابن عبد العزیز اللہ علیہ کا قول چاہے آپ عبادات کا معاملہ دیکھیں چاہے آپ معاملات کا معاملہ دیکھیں یا آپ دعوت کا میدان دیکھیں تینوں میدانوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بات اپنی جگہ بالکل پختہ ہے کہ جو انسان دین کے میدان میں علم کے بغیر قدم رکھتا ہے ایسا انسان فائدے سے زیادہ نقصان کرتا ہے فائدے سے زیادہ نقصان کرتا ہے تو امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حسن بصری رحمت اللہ علی کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں بغیر علم کے عمل کرنے والا علم سے ہٹ کے کسی اور چیز پر عمل کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو راستہ چھوڑ کے چلنے لگے جو راستہ کسال کے اعلی گئی پر راستہ چھوڑ کے راستے کے علاوہ کہیں اور سے چلنے لگ جائے وہ لامی لوگ اعلی علم وہ آدمی جو علم سے ہٹ کے عمل کرتا ہے علم کے بغیر عمل کرتا ہے مایوس اکثروں میں مایوس لے وہ اصلاح کم کرے گا فساد زیادہ پیدا کرے گا فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ اس آدمی کے عمل میں خیر کم ہوگی شر زیادہ ہوگا وہ اچھا کرنے کی نیت کے ساتھ میں بگاڑ پیدا کر دے گا نقصان کر گا وہ فائدہ کم کرے گا نقصان زیادہ ہے کہتے ہیں فق رب العلم فل بند لبل علم اس طرح قبول اس طرح حاصل کرو اس طرح طلب کرو کہ اس سے تمہاری عبادت کو نقصان نہ ہو عبادتیں چھوڑ کے علم لگ گئے ایسا مت کرو وقل عبادت اور عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو طلبن لا تضر بالعلم کہ تم علم کو نقصان نہ پہنچا اتنی عمدہ نصیحت ہے کہتے ہیں علم میں ایسے بزی ہو کہ عبادت چھوٹے نہیں اور عبادت میں ایسے مصروف ہو کہ علم نہ رہ جائے یعنی علم اور عبادت دونوں کو جمع کرو علم پڑھ رہا ہے کتابیں نمازیں جا رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے عبادات اتنی کر رہا ہے کہ عقائد کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو ایک انسان علم میں بھی مصروف ہو لیکن عبادت کو نقصان نہ پہنچائے عبادت اس کی ہونا چاہیے صبح شام کے اثکار اس کے برابر پابندی سے ہوں فرائد کا اہتمام کرے بس میں ہے تو نوافل کا بھی اہتمام کرے اور اس کے ساتھ تلاوت ہے دعا ہے اذکار ہیں ساری چیزیں عبادات کا اہتمام کریں طالب علم یہ نہ سمجھے میں علم میں لگا ہوا ہوں اب عبادات کچھ نہیں عبادات کا بھی اہتمام کریں کیوں اس کی عبادات کے ذریعے سے اس کے علم میں رونق پیدا ہوگی ہے. اس کے ذکر کے ذریعے سے اس کی تلاوت اس کی دعا اس کے نوافل کے ذریعے سے اس کے علم کے اندر نورانیت پیدا ہوگی ورنہ اس کا علم یہود کی طرح سے معلومات بن کے رہ جائے گا اس کی لذت نہیں ہوگی بلکہ وہ علم اگر تقوا کے بغیر ہوگا اور نلایت کے بغیر ہوگا تو وہ علم خود شالبازی اور مکر بن جائے گا وہی علم پھر وہ راستے نکالے گا اسلام میں چھوٹ کہاں کہاں پہ ہے وہ راستے نکالے گا اسلام میں فرار کیسے اختیار کر سکتے ہیں ہیلا بازی میں لگ جائے گا کیوں تکوا نہیں اس کے پاس لہذا اللہ کی عبادت گزاری کا اہتمام بھی ہو اور علم کی مصروفیت بھی ہو دونوں جمع ہونا چاہیے ایک سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچا ہے کہتے ہیں فن قومن تلب العباد العلم اس لیے کہ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوا کہ وہ عبادت میں لگے اور انہوں نے علم کو چھوڑ دیا طلب العباد و ترک العلم اشارہ کس کی طرف ہے اشارہ خوارج کی طرف ہے انہوں نے علم سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ دی انہوں نے علم کو صحیح ذریعے سے حاصل نہیں کیا فن قَوْمًا طلب العباد و ترق العلم اس لیے کہ آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا تلاوت ان کی زندگی میں ہوگی ان کی نمازیں دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو کم تر سمجھو گے ان کے روزے دیکھ کر تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے یعنی عبادات ان کی زندگی میں ہوگی لیکن دین کا صحیح فہم جس کو آپ کہتے ہیں تفقو ان کی زندگی میں تفقہ نہیں ہوگا گہرا علم نہیں ہوگا سب علم تو سبھی کے پاس ہوتا ہے لیکن واقعی دین کا بنیادی علم اور گہرا علم ان کے پاس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں کہ فَإنَّ قَوْمًا طَلَبُ الْعِلْمَ حَتَّى خَرَجُوا عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نوبت یہ پہنچ... یہاں تک پہنچ گئی ان کا حال یہ ہو گیا کہ امت محمد پر تلوار لے کے نکل پڑے کون لوگ ہیں یہ خواہش کیونکہ ان سے پہلے حسن بصری سے کون لوگ ہیں یہ خواہش کون سا طبقہ کون سا فرقہ ہے جو امت محمد پر صحابہ کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہوا یہ خواہش ہے تو بتا رہے ہیں کہ یہ نوبت کیوں آئی اس کی اصل بنیاد ہے کہ انہوں نے تفقہ دین میں حاصل نہیں کیا تبقوہ پیدا نہیں کیا دین کا گہرا ان کے پاس نہیں تھا عبادات کا شوق تھا وہ اللہ کی عبادت کرنے کی شوقین تھے ان کے باطن میں شر نہیں تھا اس اعتبار سے کہ ان کی نیتیں اچھی تھی لیکن اچھی نیت اگر اس کے ساتھ صحیح فہم نہ ہو تو اتنی دور تک بات جا سکتی ہے کہ انسان اہل حق کا دشمن بن کے کھڑا ہو اس کو یاد رکھے اگر انسان کی نیت اچھی ہو لیکن دین کا صحیح شعور اس کے پاس نہ ہو تو نوبت یہاں تک آ سکتی ہے کہ انسان نہ صرف اہل حق کا مخالف ہو ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے جنگ کے لیے تیار ہو جائے یہی خوارش کا ہوا اور یہ قیامت تک ہوگا وجہ کیا لا رہے ہیں علم تو قَوْمًا قومن تلب العباد و لیکن علم کون سا صحابہ والا علم قرآن سنت والا علم قرآن سن اور سلط کا فہم ان کے پاس نہیں تھا اس وجہ سے یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ وہ امت کے دشمن بن گئے و لب العلم لم یب الحم علا اگر وہ علم حاصل کرتے تو ان کا علم انہیں اس حرکت تک نہیں لے جاتا جس میں مبتلا ہوئے وہ نہیں کرتے جو انہوں نے کیا یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک نوبت چلی گئی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک خوارج کا اصل بگاڑ اور جذبہ تو تھا لیکن ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں تھا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امت کے پہلے فرقے کا بگاڑ علم کی خرابی تھا علم ان کے پاس صحیح نہیں تھا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اگر گمراہ فرقے میں شامل نہیں ہونا ہے تو ہمارے لیے شروعات کہاں سے ہونا چاہیے علم سے. لیکن کون سا علم قرآن سنت کا علم جو سلف کے منحج کے مطابق ہو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے ابن عبد عمر ابن عبد العزیز کون ہے ابن حضرت کہتے ہیں کہ تب قطن الوسطہ منت طبعین طابعین کے آ, طبقہ جو درمیانی طبقہ ہے اس سے جڑے ہوئے طبقے میں تھے تو تابعین میں سے یہ ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علم کی اہمیت بیان کی اور یہ بہت اہم حدیث ہے جو زیادہ معروف نہیں ہے امام اصطبرانی نے مصند الشامیین میں اس کو روایت کیا ہے اور اسحیح میں شیخ الباری نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ اس کی صنعت ختم ہے کیا حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبحتم فی کی زمان تم ایک ایسے زمانے میں ہو کثیر ان جس کے فقہا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے بہت ہے اس زمانے میں فقی کی جمع ہے فقیر فقیر کا کیا مطلب ہے فکر سے بنا ہوا ہے جیسے میں نے کہا سفق فکر کا مطلب ہوتا ہے دین کی گہری سمجھ فقہا فقیر کی جمع ہے فقیر جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو صرف یہاں کی معلومات نہیں بلکہ واقعی وہ استعمال کرنے کی اصت رکھتا ہو قرآن سنت سے آنے والے مسائل کے لیے تو تم ایسے دور میں ہو ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہ بہت ہے قطیر ان فقہ اہو اور بیان کرنے والے خطبہ دینے والے کم ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے فقی اور خطیب کا ایک کمپیرزن یہاں پر بتایا جا رہا ہے بیان بازی کرنے والے اور واقعی انڈیپ نالج رکھنے والے آپ کو ملے گا کہ واقعی جو گہرا علم رکھتے ہیں ان میں بیان کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے جتنا کم علم رکھنے والوں کو تو تم ایک ایسے دار میں ہو جس میں آ آ آ یعنی شلف میں اس سا ان کو کہا جاتا ہے قصہ بازی کرنے والے خطیب لوگوں میں بیان دینے والا لوگوں کو جمع کر کے ان میں خطبے دینے والا ان میں اسپیچ دینے والا لیکچر دینے والا تو تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فکاہ بہت زیادہ ہے لیکن لوگوں میں جمع کر کے خطبے دینے والے اور قصے بازی کرنے والے کم ہیں کلیل ان خطبہ اور واقعی خطبہ دینے والے بھی کم ہیں اس لیے کہ سلپ میں سننے والوں میں علم والے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے خطبہ دیتا تھا سب کے سب خطبہ دینے والے نہیں تھے جو بھی خلفاء ہوتے تھے یا جو اس زمانے میں خلیفہ طے کرتا تھا وہ لوگ لوگوں کو دین کا علم سکھاتے اور ان میں خطبہ دیتے لیکن جو سننے والے ہوا کرتے تھے ان میں خود علم والے ہوا کرتے تھے تو خطبہ دینے والے کم ہیں اور لوگوں میں علم والے زیادہ ہیں کلیلسلح کثیر المحتو سوال پوچھنے والے کم ہیں جواب دینے والے زیادہ ہیں کیوں اس لیے کہ علم اتنا زیادہ ہے ہر ایک کے پاس اتنا علم ہے کہ اس سے پوچھا جائے تو دین کی بات بتا سکتا ہے اور پوچھنے والے کم ہیں اس لیے کہ ہر ایک کے پاس علم ہے پوچھیں گے کس سے کثیر المحتو جواب دینے والے زیادہ ہے علم دینے والے زیادہ ہے الام الفی خیرمن العلم لہذا اس دور میں عمل کی اہمیت علم سے بھی زیادہ ہے کیونکہ جب علم ہے سب کے پاس تو اب کس چیز میں لگنا چاہیے عمل میں کیونکہ علم کا مقصد کیا ہے عمل کرے آدمی تو اب علم تو بہت زیادہ ہے اس دور میں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے کہ اب عمل میں لگو اب کس میں لگو عمل میں, لگو عمل میں لگ جاؤ عمل کرو الحم <فيه خير من> الفی خیر اللم اس دور میں عمل کی اہمیت عمل میں لگنا یہ بہتر ہے علم سے کیونکہ آلریڈی علم بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے کہ یہاں بتایا جا رہا نا کہ اس دور میں کیا فقہ زیادہ ہے وہ سیاحتی زمان لیکن ایک زمانہ آئے گا کلیل الفقا جس زمانے میں فقہا کم ہوں گے گہرا علم رکھنے والے کم ہوں گے کثیر الختباہ اور بیان بازی کرنے والے خطبہ دینے والے زیادہ ہوں گے اور اٹھا کے دیکھنے میں بھی آ رہا ہے اس میں خطبہ زیادہ ہوں گے یعنی واقعی علم لکنے والے کم ہوں گے اور بولنے والے زیادہ ہوں گے کثیر السالح سوال کرنے والے علم کا مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہوں گے کلیل الم اور واقعی اس کا جو جواب دینے والے ہوں گے وہ کم ہوں گے پوچھنے والے زیادہ اور جواب دینے کے لائق لوگ کم ہوں گے العلم <فیه> خیر <من> العمل اس زمانے میں علم میں مصروف ہونا عمل سے زیادہ بہتر ہوگا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ کے لگے یہ نفل کا کمپیرزن ہو رہا ہے فرض کا نہیں یعنی ایک آدمی نمازیں چھوڑ دے اور پھر کتابیں پڑھنے میں لگ جائے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ دو چیزوں میں انتخاب ہمیشہ ہوتا ہے نسل علم نفل عبادت تو ایسی صورت میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں علم میں مصروف ہونا اگر علم ہے بھی تب بھی زیادہ افضل کس چیز میں ہوگا کہ علم کی مصروفیت اہمیت اس کی زیادہ ہوگی کیوں اس لیے کہ عوام کے پاس اس وقت میں علم کی قلت ہوگی لوگوں کو سکھانا زیادہ اہم ہوگا اپنی عبادت کے مقابلے الم عل علم کی مصروفیت اس زمانے میں عمل کی مصروفیت سے زیادہ ہوگی کیونکہ لوگوں کو اس وقت میں علم کی ضرورت ہوگی لہذا جن کے پاس علم ہے وہ لوگوں کی تدریس اور تعلیم میں زیادہ مصروف یہ نہیں کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آدمی اپنی عبادت میں لگ جائے نہیں اور اسی طرح سے ایک آدمی اس کے پاس دین کے بنیادی معاملات میں بھی علم نہیں ہے اب اس کو چھوڑ کر وہ عبادات میں لگ جائے نہیں اس کو چاہیے کہ وہ عبادات نافل کی بجائے علم حاصل کرنے میں اپنے وقت کو لگائے سمجھ میں آ بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آخری دور میں العلم فی من العمل آخری دور میں علم کی اہمیت عمل سے زیادہ بڑھ جائے گی کیوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آخری دور میں فیسنے بڑھ جائیں گے فیوژن بڑھ جائے گا اور ایک آدمی کی عبادت کنفیوژن کو دور نہیں کرتی ہے جیسے کوئی آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو نماز پڑھنے سمجھ میں آ گیا ایسا نہیں ہوتا نا اللہ نے کیا فرمایا پس الہل انکن تم لمول جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم تو علمی مسائل عقیدے کا مسئلہ یا اسی طرح سے حلال و حرام کا مسئلہ سنت اور بداعت کا مسئلہ حق اور باطل کا مسئلہ اگر ایسے مسائل قوم میں بڑھ جائیں معاشرے کے اندر ایسا کنفیوژن التباط اشکالات بڑھ جائیں ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ علمی مصروف علم میں مصروف ہو واقعی صحیح کیا ہے معلوم کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والے دور میں فطروں کی کثرت کی وجہ سے بھی امت کو اس طرف رہبری دی کہ اس دور میں علم میں مصروف ہونا عمل میں مصروف ہونے سے زیادہ بہتر ہوگا فرض عمل تو آدمی کو کرنا ہی ہے مرنے تک لیکن نوافل کے اعتبار سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نوافل عبادات میں لگ جائے آدمی علم چھوڑ دے نہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ علم میں مصروف ہو نقل کے مقابلے میں تو یہ آگے آنے والے دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علمی مصروفیت اس دور میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے نوجوانوں کو خاص طور سے چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں اور اپنے اوقات کو علم کے یعنی واقعی علم کے حاصل کرنے میں لگائیں اور صرف نوجوان نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو تاجر ہو یا کسی بھی میدان میں ہو عبادت کا میدان ہو یا تجارت کا ہو یا دعوت کا میدان ہو علم کی مصروفیت اس دور کی اہم ترین چیز ہے یہ ہوئی پہلی چیز تو اسے ہم نے کیا سیکھا نمبر ایک کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی میدان میں علم حاصل کر کے قدم رکھے نہ یہ کہ آدمی کود جائیں اور اس کو کچھ معلوم نہ ہو اس میں نقصان ہوگا دوسری چیز اب سیکھتے ہیں دوسری بات یہاں پر شیخ محمد بن عمر کہتے ہیں لئی سم منحج سلطی الرجوع للعلماء بل کانو يدعون الناس الى سلطی العلماء بلکان غرفی کہتے ہیں علماء سے رجوع ترک کر دینا علماء سے رجوع یعنی ان کی طرف پلٹنا معلوم کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دینا سلف کا منہج نہیں علماء سے رجوع ترک کر دینا علماء سے دین کی باتیں پوچھنے کو چھوڑ دینا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سلف لوگوں کو علماء کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے علم سے وابستگی کی دعوت دیتے تھے یعنی سلف پہلا تو ہم نے دیکھا علم کی اہمیت لیکن علم آئے گا کہاں سے علم کے لیے جو طریقہ سلف کا تھا وہ یہ کہ علماء سے براہ راست علم کو حاصل کیا جائے علماء سے براہ راست علم کو حاصل کیا جائے تو علماء سے رجوع ترک کر دینا سلف کا منہج نہیں ہے اور علماء سلف ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ علماء سے علم کو حاصل کیا جائے اور ان سے جڑے رہے ہیں دو باتیں اس میں ہیں اور کل ملا کے تین بات اس میں انہوں نے کہی ہے نمبر ایک علماء سے رجوع چھوڑ دینا اب ہم نہیں پوچھتے علماء علماء کو بہت آ گیا ہمارے پاس ہی. نہیں علماء سے ہمیشہ موت تک رجوع کرتے رہنا چاہیے ایک وقت کے بعد آدمی کو لگتا ہے اب علماء سے کیا پوچھنا اب تو مجھ کو سب آ گیا اب میں اپنے حساب سے ڈھونڈ کے معلوم کر لوں گا نہیں ہمیشہ علماء سے رجوع ہوتے رہنا چاہیے ایک دو علما سے لوگوں کو جوڑتے رہنا بلکان العلماء ال سلب ہمیشہ لوگوں کو کیا کرتے تھے علماء سے جڑے رہو علماء سے جڑے رہو علماء سے کاٹتے نہیں تھے علماء سے بدزن نہیں کرتے تھے خود بھی علماء سے جڑے رہتے تھے اور عوام کو بھی کسے سے جوڑتے تھے علماء سے یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا علماء علماء مقلد ہے کیا شخصیت پرت ہے کیا یا گوگل ہے نا یوٹیوب ہے نا تو پھر کیا ضرورت ہے کو کرنے کی علماء سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے تو اپنے طور پر تلاش کر لے کتابیں ہیں پڑھ لے نہیں بلکہ زندہ علماء سے اور رجوع کرنا یہ ہمیشہ سے سلق کا طریقہ رہا اور وہ ہمیشہ لوگوں کو علماء سے جوڑتے رہے اور وہ لزو اور علماء سے وابستہ رہنا علماء سے جڑے رہنا ہاتھ ان کا چھوڑنا نہیں یہ گمراہی کا ایسا سیلاب ہے کہ جو آدمی علما کا ہاتھ چھوڑ دے گا اس سیلاب کے ساتھ بہ کے نکل جائے گا یاد رکھیے اس بات کو کتنا بھی ہوشیار رہے کتنا بھی ہوشیار رہے کوئی آدمی اپنے آپ کو بے وف نہیں سمجھتا ہے بے وقوف بھی اپنے آپ کو بے نہیں سمجھتا ہے اور یہی اس کی بے وقفی ہوتی ہے اکل مند آدمی وہ ہے جو اپنی بے وقفی کو جانتا ہو اور بے وقف وہ ہے جو نہ اپنی بے وقوفی جانتا ہے نہ اپنی عقلمند بعد میں اور کیجیے اس کے اوپر تو ایک اکل مند انسان ہمیشہ دیکھیے ایک ڈرائیور ہے وہ ہمیشہ ڈرتا ہے سامنے سے کچھ بھی آ سکتا ہے جانور آ سکتا سامنے سے کوئی آدمی آ سکتا ہے اچانک گاڑی آ سکتی ہے کیوں وہ ایکسپیرئنس ہے اس کو معلوم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ دھیان دے کے چلاتا ہے لیکن نادان کیا کرتا ہے ذرا سا آ اس کو چلانا گاڑی ارے آتو, کچھ نہیں ہوتا ہے جو کچھ نہیں ہوتا یہی آدمی ایکسیڈینٹ کرتا ہے جتنا زیادہ آدمی گہرا علم والا ہوتا ہے جتنا ماہر ہوتا ہے اتنا محتاط ہوتا ہے اور جتنا آدمی کے پاس علم کم ہوتا ہے بے احتیاطی زیادہ ہوتا. لہذا اس دوسرے نقطے سے ہم نے بات سیکھی کہ سلف نمبر ایک ہمیشہ علماء سے رجوع خود کرتے تھے بڑے سے بڑا آدمی ہو وہ ہمیشہ علماء سے جڑا رہے وہ کبھی اپنے علم پر قناعت نہ کرے کبھی یہ نہ سمجھے مجھے علماء سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے پچاسوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اب میں ان سے پوچھوں میں تو خود سے ہی معلوم کر سکتا ہوں نہیں ہر آدمی کو علماء سے جڑے رہنا چاہیے کتنا بھی علم وہ فو کا کل علم علیم اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا و فوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے سے ذی علم ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے یہاں تک کہ اوپر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے سب سے زیادہ سب سے اوپر علم والا کون اللہ رب العالمی ہے تو ہر علم والے سے زیادہ جاننے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اسی لیے موسا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون زمین پر میں اللہ نے کہا اچھا جاؤ کس کے پاس بھیجا خضر کے پاس ان کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو ٹریول کرنے کے لیے کہا تربیت کی مثال اسلام سے تم سے زیادہ ایک چیز جاننے والا ہے جو تم کو نہیں معلوم دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول ساری زمینوں میں سب سے اچھی زمین اور سب سے بری زمین کون سی احب البلاد الا اللہ کے نزدیک سب سے پیاری زمین اور سب سے بدترین زمین ناپسندیدہ کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا لبری میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبرین سے پوچھنے لوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پوچھتے تھے اللہ شدید القو مضبوط بازوں والوں نے والے نے اس کو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ اپنا علم جبریل کو دیتا جبریل آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتاتے کہ دیکھیے ایسا ایسا ہے اور آپ جبریل سے پوچھتے اور اس کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں یہ طریقہ سلق کا بلکہ خود سلق کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن انسان کا تکبر اس کو پوچھنے میں آڑ آ جاتا ہے آڑ بن جاتا ہے اور یہیں سے انسان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں کئی چیزیں نمبر ایک علماء سے ٹوٹ جانا کٹ جانا یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ایک دو علماء سے لوگوں کو بدن کرنا یہ دوسری گمراہی ہے سلف کبھی ایسا نہیں کرتے تھے خود بھی علماء سے جڑے رہتے تھے اور علماء کے لوگوں کو بھی جوڑتے تھے لہذا اس دور میں یاد رکھیے میری بات کو آج ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو آدمی سلفی نہیں وہ بھی سلفی بول رہا ہے لوگوں کو چکما دینے کے لیے یاد رکھیں اس کو خاص طور سے سیاسی معاملات بھی ہم بھی हैं ہیں لیکن ہم لوگ صرف تہارت کی نماز کے مسئلے پہ نہیں بات کرتے ہم لوگ کس مسئلے پہ بات کرتے ہیں حکومت کیسے की کی جائے تو اب ایسا بول کے کب تک تم پڑے رہو گے اس میں توہی تو, ہی تو ہی. آگے کی بھی مسئلے ہیں اس پہ بات کرو. علماء سے پوچھیں گے چلو بات کریں گے علماء سے اے علماء سے کیا پوچھنا کیوں علماء جو ہیں یہ کیا ہیں درتے ہیں لیکن آج یہ ہو رہا ہے ایک خود علماء سے رجوع نہیں کرنا یہ کہہ کر کہ علماء کو دنیا کے امور معلوم نہیں یا یہ کہہ کر کہ علماء قابل اعتماد نہیں رہے وہ امت کی صحیح رہبری نہیں کر رہے ہیں وہ امت کو خود اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے وہ باتیں نہیں بتا رہے ہیں جو بتانا چاہیے تو اس طرح سے علماء سے بدن کرنا یا علماء کی ناقدری کرنا ایک بڑا طبقے میں بیماری آتی جا رہی ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام علماء نہیں کر رہے وہ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی میں اور پختہ ہو جاتا ہے اور اس کو اس کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ واقعی میں کیا کر رہا ہوں لہذا علماء سے کٹنا یہ سلف کا طریقہ نہیں علماء سے کاٹنا یہ سلف کا طریقہ نہیں آئیے دیکھتے ہیں علماء کی دین میں کیا اہمیت ہے مزر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ مع الجماع بعض روایتوں میں وہ اللہ عل الجماع اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ بعض باتوں میں اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے ہاتھ کا لفظ عربی زبان میں تین اعتبار سے آتا ہے ید, یدا یدان اور عیدی واحد تسنیا اور جمع واحد اور جمع تعید اور نصرت اور قدرت اور قوت کے لیے بھی آتی ہے ہاں تسنیا کبھی اس کے لیے نہیں آتا ہے لہٰذا وہاں پر اللہ تعالی بل مفصو ط جہاں کہا ہے اس سے واقعی ہاتھ مراد ہوگا لیکن دوسری جگہ پر جہاں پر آئے وہاں پر ہاتھ مراد ہو سکتا ہے اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے اس لیے کہ عربی زبان میں کئی اعتبار سے یہ لفظ آتا ہے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا یب اللہ اما جما اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اللہ کی تعید اللہ کی مدد اللہ کی نصرت و حفاظت جماعت کے ساتھ میں ہے اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے ابن عطیر امپلارے فرماتے ہیں ید اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے اس طرح سے بھی روایت آئی ہے اس کی تشریح میں کہتے ہیں ان من اہل, الاسلام في كنف اللہ و فوقه اہل اسلام میں جو الجما المتفقہ جسم اتفاق سارے کے سارے کسی ایک چیز پر جب متفق ہو جائیں وہ جو جمع ہو جائیں اجماع ہو جائے مسلمانوں کا کسی چیز پر تو یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے اور وہ قائق اور اللہ کا بچاؤ اللہ کی حفاظت سیکیورٹی ان کے اوپر ہے وہ ہوں بعید من الضا الخوف اور وہ تکلیف اور خوف سے کیا ہیں دور ہیں تو یہ انہایا میں ابن العیر کہتے ہیں امام تروی کیا کہتے ہیں ایک تو مائنہ جماعت کے کی کیا ہیں مسلمانوں کا کسی چیز پر اجماع ہو جائے اور مسلمان متفق ہو جائیں تو وہ کیا ہے اللہ کی حفاظت میں آ گئے اب وہ غلط نہیں ہے مسلمانوں کا اجماع معصوم ہے مسلمانوں کا کسی چیز پر جمع ہونا چاہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو یا دینی امور میں سے کوئی عقید یا فق کا معاملہ ہو مسلمان جب جمع ہو جائیں کسی چیز پر تو وہ چیز حق ہوتی ہے واللہ کی وقایا حفاظت میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک معاملہ یہ ہے دو امام تری کہتے ہیں جماعت سے مراد کیا کہتے ہیں وہ تفسیر الجماعت علم ہوم آہل الفکی و حدیث کہتے ہیں الجماعت سے مراد اہل علم کے نزدیک کون لوگ ہیں علماء کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس سے مراد دین کا گہرا علم رکھنے والے فخر کا علم رکھنے والے اور حدیث کا علم رکھنے والے ہیں گہری سوج بوجھ رکھنے والے دین میں توقع حاصل کرنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ کی حدیث کا علم رکھنے والے یہ مراد ہیں تو الجماع سے مراد قرآن و سنت کا گہرا علم رکھنے والے علما مراد ہے اس اعتبار سے اگر آپ حدیث کے معنیٰ دیکھیں تو کیا ہوگا یب اللہ علی الجما تو جماعت سے مراد کون ہے اہل علم اللہ کی حفاظت اللہ کی نصرت اللہ کی تعید کس کے ساتھ ہے اہل علم کے ساتھ کون جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ان کو چھوڑ دینا اللہ کی مدد اور حفاظت سے محرومی ہے, ہے کہ نہیں اگر اس سے مراد علماء ہے جیسا کہ امام ترملی کہہ رہے ہیں کہ علماء اس سے مراد یہ لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ صرف یعنی صحابہ کو مراد لیں تو بعد والوں کے لیے مدد نہیں اللہ کی یہ تو عام حدیث ہے بعد میں بھی ہوگا تو وہ علماء امت کی علماء اہل علم ان کے اوپر اللہ کی اللہ کا ہاف ہے اللہ کی نصرت اللہ کی تعین ہے لہذا انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہیں تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا علما کی علماء کے ساتھ اور علماء کی ماتحتی میں رہنا پڑے گا اس حد... اس کو... اس... ترمیری نے آ... اس کو لکھا ہے اپنی سنن میں سنن ترمیری میں جام ترمیدی میں اور اقوال دیکھتے ہیں علماء کی کیا ہیں اسی, اسی حدیث کے ضمن میں علی عبد الحسن فرماتے ہیں سل تو عبداللہ ابن المبارک میں نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سلق میں بہت عظیم الشان شخصیت ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور کئی علماء کے اساتذہ میں سے ہیں عبداللہ اللہ شروع میں ساتھ میں سے بعد میں چھوڑ دیا امام ابو حنیفہ کو اور امام ابو حنیفہ سے کئی مسائل میں اختلاف بھی ان کا تھا عبداللہ بن مبارک کے اوپر کسی کی جرا نہیں ہے سارے علماء ان کے اوپر متفق ہیں ان کی جلالت کے اوپر ایک دم اعلیٰ ترین اہل علم میں سے ان سے پوچھا سر تو عباللہ ابن المبارک میں نے عبداللہ ادب مبارک سے پوچھا من جمع جماعت جو حدیث میں آیا ہے الجما کئی حدیثوں میں آیا ہے، کون الجماعت سے مراد کون ہے فقال ابو بکر و عمر کیا کہا الجماعت سے مراد کون ہے ابو بکر و عمر وہ جس پر جمع ہو جائے ختم جما سے مراد ابو بکر و عمر ہے خیلو قدما تھا ابو بکر و عمر ان سے کہا گیا ابو بکر و عمر دونوں کی تو موت ہو گئی وفات ہو گئی تو پھر کون اللہ کا ہاتھ ان پر ہے جماعت پہ تو مراد کون ہے قال فلان فلان کا فلان اور فلان نام لے کے بتایا کی لالا وہ قد کا فلان فلان کہا کہ فلان فلان جن کا نام آپ لے رہے ان کی بھی وفات ہو گئی قال کالا ابن المبارک ابو حمزہ السکری جماع کہا ابو حمزہ السکری یہ جماعت ہے اس دور کے ایک اہل علم میں سے ایک بڑی شخصیت کا ٹھیک ہے ان کی وفات ہو گئی نا تو اس دور میں ابو حمزہ اسکری یہ جماعت ہے تو معلوم ہوا ایک شخص بھی جماعت ہو سکتا ہے جماعت سے مراد کون ہے اہل علم جماعت سے مراد اہل علم چاہے ان میں سے ایک بد گیا ہو اہل حق میں سے اہل علم میں سے غیر عمدین کا رکھنے والے اگر ایک بھی رہ گیا تو وہ جماعت ہے تو عبداللہ المبارک نے صحابہ کا نام لیا پھر ان کے بعد اہر علم کا پھر ان کے بعد اپنے دور کے ایک صاحب علم کا نام لیا ابو ابری قل ہیں یہ محمد ابن میمون ہے اور ان کی پیدائش ان کی وفات ایک سو ایک سو سڑسٹھ یا ایک سو اڑسٹھ ہى میں ان کی وفات ہے یعنی دو سو سال کے اندر ہی ان کی وفات ہو چکی ہے بہت پرانے لوگوں میں سے اور ان کے بارے میں امام اضاح کہتے ہیں الحافظ المام الحجہ محمد نمائمون المروزی علمر مرو, عين مرو عين کے عالم تھے یہ اور ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہی امام تھے حافظ تھے اور حجت تھے یعنی گہرے علم والے پختہ لوگوں میں سے تھے تو من مین کبار یہ اخبا تابعین تابعین اور طبہ تابعین تو طب تابعین تابع میں سے کبار اخبا تابعین میں سے ان میں سے یعنی اعلی درجے کے تابعین تابع میں سے ابو حمزہ اصری ہیں تو ابن عبداللہ ابن مبارک نے ابو حمزہ کا نام کہا کہ یہ جماعت ہے تو اہل علم الجماعت ہے امام اے اے اس کو امام ترمیدی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے ابید ابن نے جعفر جو ایک سو بتیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے کہتے ہیں العلماء منار البلاد علماء شہروں کے منار ہیں منار کہتے ہیں ایک اونچی چوٹی اونچی جگہ جس کو منارہ ہم کہتے ہیں جو دور سے بھی دکھائی دیتا ہے جیسے سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں کلاک ٹاور ہے کئی میل سے آپ دیکھیں آپ کو دکھائی دیتا ہے تو اس کو منار کہتے ہیں ٹاور الما او منار البلاد مل بس نور ان سے نور لیا جاتا ہے ان سے نور لیا جاتا ہے مین تب اور اللہ بھی آسمان میں جیسے ستارے ہوتے ہیں ان ستاروں کو دیکھ کر آدمی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے تو علماء جو ہیں یہ روشن چراغ ہیں یہ نور کے ستارے گویا کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جیسے آدمی سفر میں پرانے زبان میں ہوا کرتا تھا اس کو راستہ نہیں ملتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ پاتا تھا کہ یہ ڈیریکشن اس کو معلوم ہوتی تھی کہاں جانا ہے اسی طرح سے علماء ہر علاقے میں جو ہوتے ہیں عالم میں جو علماء ہیں ان کی مثال ستاروں کی طرح ہے اور ان کو دیکھ کر انسان حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے ان کی باتوں سے آدمی استفادہ کر کے صحیح اور غلط کی, کی معلومات حاصل کرتا ہے لہذا علماء جو ہیں یہ علاقوں میں لوگوں کے لیے نور کی طرح ہیں جن کو جن کے ذریعے انسان اندھیرے میں راستہ پاتا ہے کیوں اس اسے کہ علماء کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے علماء کو چھوڑ کے انسان اگر چلے نقصان اٹھائے گا ابن خباب کہتے ہیں سألت سل تو جبیر میں نے سعید دی سے پوچھا ما علامت السا و الناس قیامت کی علامات میں سے کیا ہے اور لوگوں کی ہلاکت اس کی علامت کیا ہے یا کب ہلاک ہوں گے لوگ قیامت کی علامات میں سے کون سی علامت ہے اور لوگوں کی ہلاکت کب ہوگی لوگ کب ہلاک ہوں گے قال اذا علما جب ان کے علماء چلے جائیں علماء باقی نہ رہیں تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں اور لوگوں کی ہلاکت وہاں سے شروع ہوگی جب ایک ایک کر کے دنیا سے علماء اٹھتے چلے جائیں گے اذا دہ بلاما جب ان کے علماء دنیا سے چلے جائیں یہ ان کی ہلاکت کا وقت ہوگا تو اسے علماء کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف علماء کا وجود ہے اور دوسری طرف لوگوں کی ہلاکت ہے معلوم ہوا علماء کا وجود قوم میں عالم کا رہنا یہ قوم کی ہلاکت میں رکاوٹ ہے علماء جب تک دنیا میں ہیں لوگ ہلاک نہیں ہوں گے گمراہ نہیں ہوں گے ان کی تو یہی ہے اور گمراہی بڑھتے بڑھتے دشمنی بن جاتی دشمنی سے پھر جان کے دشمن اور وہی پھر جسمانی ہلاکت بھی ہے جانوں کی ہلاکت بھی ہے تو علماء کا وجود لوگوں کی ہلاکت میں رکاوٹ ہے علم سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے جامع بیان العلم میں ابن نے اس کو ذکر کیا ہے ابو دردہ رضی اللہ فرماتے ہیں تعلم العلم, تعلم العلم علم حاصل کرو قبل ان يقبض العلم اس سے پہلے کے علم اٹھا لیا جائے علم لے لیا جائے اس سے پہلے کے علم لے لیا جائے علم حاصل کر لو وہ قبوابی اور علم کا اٹھایا جانا علم والوں کا اٹھایا جانا ہے علم کیسے اٹھایا جائے گا کتابیں غائب ہوگی دنیا کی دلوں میں آدمی رات کو سو گیا اور صبح اٹھنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں ایسا نہیں ہوگا ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھائے گا اور جیسے حدیث میں آ کے لوگ پوچھیں گے لیکن بتانے والا نہیں ہوگا اور پھر کون لوگ ہوں گے جو اپنی عقلوں سے لوگوں کی رہبری کریں گے ان کے پاس واقعی دین کائل نہیں ہوگا اور لوگ ان کے پیچھے چلیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے کہتے ہیں تعلم العلم قبل قبل بدل العلم علم کے اٹھائے جانے سے پہلے ان کو حاصل کرو اور علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے یعنی علماء کی موت ہو بڑے بڑے علماء ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں العالم والمتعلم شریکان فی قیر عالم اور اس سے علم سیکھنے والا متعلم طالب علم دونوں بھی خیر میں شریک ہوتے ہیں سکھانے والے کو سکھانے کا ثواب ملتا ہے سیکھنے والے کو سیکھنے کا ثواب ملتا ہے اور دونوں کے علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے علم زندہ رہتا ہے علم تازہ رہتا ہے وہ ساخ رفیق صحابی ہیں ابو دردا کہہ رہے ہیں کہ عالم اور طالب علم دونوں اجر میں خیر میں شریک رہتے ہیں لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں کہ نہ وہ عالم ہو نہ طالب علم ہو لا خیر رفیم اور ان دو کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس لیے غور کریں ہماری حیثیت کیا ہے ہم یا تو سیکھنے والوں میں شامل رہیں یا تو سکھانے والوں میں علم ہے تو سکھائیں اور کسی چیز کا علم نہیں ہے تو سیکھیں سیکھنے سکھانے میں اگر مشغول آدمی نہیں ہے دونوں چیزیں چھوڑ دیتا ہے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے الناس ان کے علاوہ جو ہیں حدیث میں تو ملعون بھی کہا گیا اس کو ما ملعنا اللہ ذکر اللہ وما او عالم او متعلم. تو یہ ل... وسائر یوقین ان اغ کے رج الن لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار یا غنی جو محتاج نہیں ہے وہ کون ہے رجل عالم علم علم والا انسان افتخر من افتقر ہی جب لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آتی ہے تو جو بھی محتاج ہے اس کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے جس کے پاس دنیا ہو زیور ہو سونا چاندی اور جس کے پاس نوٹ ہو نہیں لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور غنی وہ ہے جس کے پاس علم ہو اور ایسا آدمی کہ جب لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آئے وہ ان کو علم سکھائے اپنے علم سے ان کو نفا پہنچائے وہی سگن علم علم اور جب لوگوں کو اس کی ضرورت نہ लोग لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اپنے آپ کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائے ٹھیک ہے بھائی کوئی پوچھتا نہیں ہے شکایت کا جھنڈا لے کے کھڑا نہ ہو اگر نہیں پوچھتا ہے کوئی اس سے اس کی قدر لوگ نہیں کرتے ہیں شکایت نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے بگڑتا نہیں ہے بفرتا نہیں ہے بلکہ وہ اگر لوگ اس سے فائدہ نہ بھی اٹھائیں یا مان لو بہت سارے علماء ہیں اور اس کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے اس سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ناراض نہیں ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہے وہ غنی ہے وہ اپنے عمل میں مصروف ہو جاتا ہے وہ اپنی ذات کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے اللہ بھی وبا اللہ ہو جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے اس سے خود فائدہ اٹھاتا ہے اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اب درد رضی اللہ عنہ کہتے فما لی علما یمت <سؤال> میں کیا دیکھتا ہوں تمہارے علماء کو دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء علماءکم اکم تمہارے علماء ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے عالموں کی علماء کی موت ہو رہی ہے دنیا سے جا رہے ہیں وہ جہاں حکم و جہا وہ جو ہے الم لم میں دیکھتا ہوں کہ تازہ ہو جائے گا وہ کیا حال میں تمہارا دیکھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء دنیا سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور تمہارے جاہلوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے علماء نکل رہے ہیں دنیا سے اور وہ علم ان سے حاصل ان کے ساتھ ان کا علم چلا جا رہا ہے ایک عالم کا علم اس کی زبان پہ ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کو سناتا ہے اس میں عوام و خواب دونوں ہوتے ہیں اس کا علم کتابوں میں ہوتا ہے جو لکھ کے جاتا ہے جس سے واقعی علم کی طلب رکھنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں اور علم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے جو اپنی کروٹوں پر اپنے چلنے پھرنے میں اپنی بیٹھکوں میں اپنی تنہائیوں میں غور فکر کر کے وہ جمع کرتا ہے جب کوئی اس سے پوچھتا ہے تو بتاتا ہے جب واقعی موقع آتا ہے تو بتاتا ہے لیکن اگر موقع نہ آئے اور اس کی موت ہو جائے چلا جائے گا علم تو پوچھ لے اس سے اس کو حاصل کر لے کہ اس کے دل میں جو علم چھپا ہوا ہے تو اس کو وہ مل جائے سارا علم کتابوں میں نہیں ہوتا ہے علماء جو غور فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد استعمال کر کے بتاتے ہیں وہ علم بھی ہوتا ہے اگر تم نے وہ لے لیا تو لے لیا ورنہ دنیا سے چلے جائیں گے تو کہتے ہیں کہ فمانی اور جو ہے أَن الْأَوَّلُ وَلَا يَتعلمُ الْآخِرُ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ دنیا سے چلا جائے پہلی جنریشن دنیا سے چلی جائے علم والوں کی اور دوسری جنریشن ایسی باقی رہے دوسرا طبقہ ایسا باقی رہے کہ اس کے پاس علم نہ رہے کہ انہوں نے اپنے پہلوں سے علم حاصل نہیں کیا اور وہ باقی رہ گئے کہیں ایسا نہ ہو جائے اس صحابہ کے دور میں ڈانٹ رہے ہیں آج سوچی کتنی ضرورت ہے حالانکہ اس زمانے میں علم والے بہت ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پہلا گروہ دنیا سے چلا نہ جائے پہلا طبقہ نہ چلا جائے اور دوسرا علم حاصل نہ کر پائے علم طلب الم علم اگر علم والا بھی اگر آدمی ہے اگر وہ علم مزید حاصل کرتا ہے تو اس کا علم بڑھے گا اور اس کے علم میں کوئی کمی تو ہونے والی نہیں ہے یہ اس آدمی کی طرف اشارہ ہے جس کے پاس علم ہے اور وہ علمی مجالس میں نہیں آتا ہے میں سب معلوم ہے مجھ کو یہ تم لوگ بچے لوگ ہے تم لوگ سیکھو میں سب پڑھ چکا ہوں بعض اوقات یہ خود علم کے نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ ولو ان العالم فَلَبَ العلم اگر ایک عالم ہے وہ علم حاصل کرے علم کی طلب میں لگے اس کا علم بڑھے گا گھٹے گا تو نہیں نا کہ کوئی عالم کہے اب میرا علم کیا ہو گیا بہت علم میرے پاس ہے اب اگر میں نے پڑھا تو میرا علم چلا جائے گا ایسا ہوتا کبھی نہیں علم کی کوئی انتہا نہیں ہے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. خطیب البغدادی جو ہیں بڑے علماء میں سے گزرے ہیں مشہور ان کا واقع ہیں ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے سینے پہ کتاب رکھی ہوئی تھی موت ہو رہی بیمار ہے بستر پر اتنی زندگی علم میں گئی لیکن جب موت ہوئی تو اس وقت میں سینے پر کتاب کیوں کیا تو یہ یہ سلک کا حال ہے وہ کبھی علم سے رکتے نہیں تھے جو آدمی علم سے رک جائے یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے جو آدمی علم کی ناقدری کرے علم کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے اس کو چھوٹا سمجھنے والا چھوٹا ہے کوئی چیز علم کی چھوٹی نہیں ہے وہ کب کام آئے گی معلوم نہیں علم کی ہر بات دین کی کوئی چیز چھوٹی نہیں بھائی پاسوان و زمین سے زیادہ قیمتی ہے علم کی قدر علم کی طلب میں لگاتی ہے علم کی طلب کی علم کی طلب نہیں ہے کیوں نہیں ہے قدر نہیں ہے ان کی علم کی قدر آدمی کرے گا علم کی طلب میں لگے گا مال کی طلب میں کب لگتا ہے بچپن میں نہیں جب جوان ہوتا ہے سمجھ میں آتا مال کیا ہے پھر مال کی طلب میں لگتا ہے لہذا جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس چیز کی طلب میں انسان کوشش کرتا ہے جس چیز کی طلب نہیں ہوتی کوشش نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں ولو ان طلب العلم, لَوَ الْعِلْمَ قَائِمًا اور اگر جاہل علم حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ علم کو موجود پائے گا علم کو کھڑا پائے گا وہ تیرے لیے ویٹ کر رہا ہے تو جا وہ ہے تیرے لیے کہیں بھاگا نہیں جا اسے پماری اراکم من الطعام یہ ہم لوگوں کے بارے میں ہے اراکم من الطعام کیا حال ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور تم علم سے خالی ہو شبا من الطعام تم کھانے کے بھوکے ہو اور اور یعنی کھانے کے اعتبار سے تم کھا پی کے سیر ہو شبا امین جیا امین الم اور علم کے اعتبار سے تم ایک دم بھوکے ہو یعنی تم کھانے پینے میں ایک دم پکے ہو اور کھانے پینے کے تبار سے تمہارے اندر حرکت بھی ہے اور تمہارے پاس خوب کھانے پینے کا معاملہ ہے لیکن علم میں تم ایک دم بھوکے ہو تمہارے پاس علمی نہیں ہے تو یہ حال تمہارا ہونا نہیں چاہیے علم علم اتنا انسان حاصل کر لے کہ واقعی اس کی زندگی میں گمراہی نہ شامل ہو سکے لہذا یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے روایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ لوگوں کو ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے تم کیا حال ہے کھانے پینے میں لگے اور علم میں نہیں رکھتے کیا حال ہے تمہارا علماء دنیا سے جا رہے ہیں اور تم علم حاصل نہیں کرتے کیا حال ہے تمہارا تم اپنے علم پر قناعت کیے ہوئے کہ مجھ کو معلوم ہے اگر علم حاصل کرو گے بڑھے گا علم گھٹے گا تھوڑی کیا حال ہے جاہروں کا بیٹھے ہوئے علم حاصل نہیں کرتے علم موجود ہے لے لو صحابہ لوگوں کو علماء سے جوڑتے علماء کی قدر علم کی قدر لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ صحابہ کا طرز عمل ہم کو دیکھنے ملتا ہے ابن جمعہ کہتے ہیں قال شرط رضی اللہ عنہ سلف میں سے متفق علیہ شخصیات کے بارے میں ایسا بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ دعا ہے دعویٰ نہیں ہے اللہ ان سے راضی ہو ہم کسی کے بھی بارے میں ہو سکتے اللہ تعالیٰ عدی اللہ عنہ, عنہ سب کے اللہ نے کہا ہے جو صحابہ کے نقشی قدم پر چلے لیکن یہ ہماری طرف سے دعوی نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دعا ہوتی ہے امام شاہ فرحت اللہ فرماتے ہیں منتفق کا من ہم امبوتون کو الحکام اب ذرا ایک یہ چیز بھی سیکھ لیں بعد لوگ کہتے ہیں بھائی ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن علما ہی کے پاس جانا ضروری ہے کیا درست میں آنا ہی ضروری ہے کیا ہم کتابوں سے حاصل کر لیتے ہیں ہم انٹرنیٹ سے حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس علم کے وسائل ہیں ہم اس سے لے لیتے ہیں علماء سے جڑنا ہمارے ضروری نہیں ہے دوا ہی کا معاملہ ہے نا ڈاکٹر کے پاس جانا کیا ضروری ہے ہم میڈیکل سے خود ہی اپنی دوا لے لیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کرتا ہے آدمی لیکن دین کے معاملے میں کرتا ہے اسی لیے کہاں پہنچتا ہے جہنم کے دواخانے میں گمراہی کے دواخانے میں ابن جمعہ کہتے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من کہا من بطون نلکھو تو الاحکام جو آدمی صرف کتابوں ہی میں سے علم حاصل کرتا ہے وہ شریعت کے احکام کو برباد کر دیتا ہے آپ سوچیں گے یہ کیا بول رہے امام شافی پڑھنا نہیں کیا یہ پڑھنا نہیں کیا نہیں ہے پڑھنا لیکن علما کی ماتحتی ہے جو آدمی کتاب کو عالم کا بدل بنا لیتا ہے ایسا آدمی کیا کرتا ہے بے الحکام وہ احکام شریعت کے احکام ہے حلال حرام واجب مستحب ان کو کیا کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے کیوں اپنی عقل سے حلال کو حرام کر لیتا ہے حرام کو حلال کر لیتا ہے اور واجبات کو بولتا ہے مستحب چلتا ہے اور اپنی طرف سے فیصلے کرنے لگ جاتا ہے کیوں اس کے پاس اصول نہیں ہے اس کے پاس اصول نہیں ہے اپنی طرف سے وہ پڑھ لیتا ہے اور کچھ بھی سمجھتا ہے اور کچھ بھی بتاتا ہے پڑھا کچھ سمجھا کچھ اور سمجھایا کچھ تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے دین کا نقصان کر دیتا ہے تو امام شاہ فرمت اللہ فرماتے ہیں منتفق کا نمبو تو نل کو جو آدمی کتابوں کے پیٹ میں سے نکالے علم کو یا کتابوں میں سے علم لے صرف علماء سے نہیں تو کیا کرے گا بے الحکام باد <يَخُول> اور باد طلف کا کہنا ہے کہ تشخصیفہ ساری بلاؤں میں سب سے بڑی بلائی ہے کہ آدمی کتابوں سے شیخ بن جائے آدمی کیا کرے تشید خود صحیفہ کہ یہ کتابوں کا شیخ ہو یعنی علما سے اس کا کوئی ربط نہ ہو یہ پڑھا وہ پڑا اپنی طرف سے کچھ بھی پڑھا اٹھا اٹھا کے کبھی یہ پڑھ لیا کبھی وہ پڑھ لیا یہ ادھورا ہوا آدھا یہ ادھر سے کچھ اور صرف کتابوں سے اس نے حاصل کیا لیکن علماء کے ماتحت وہ نہیں اور علماء سے استفادہ نہیں اور علماء کی مستقل رہبری نہیں علماء سے استفادہ شاپنگ مال کی طرح نہیں ہونا چاہیے ونس ان اے وائل کبھی کبھار نہیں اسی لئے ہم میں نے بات چھوڑی تھی شروع میں وہ اسی لیے بولوں گا اس کو. کہ ہمارے نزدیک آج بہت سے کا کہنا ہم بھی میں بھی سلفی ہوں, تم سے زیادہ ہوں. تم تو توحید کی تین قسمیں بتاتے ہیں. میں چار بتاتا توحید الحاق میاں بھی تو یہ اور یہ صرف یہی طبقہ جو سیاسی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کہ آدمی اپنے آپ کو صرف لیبل لگا لیتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت ہو جائے لیکن منہج اس کا صحیح نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں واقعی سلفی واقعی اہل حدیث وہ ہے جو مسلسل علما کی ماتحتی میں ہو اگر وہ علما کی ماتحتی میں نہیں ہے وہ سلفی نہیں ہے آپ سلف کا منہج دیکھیے سلف کا منج کیا ہے صاحبہ کیا بتا رہے ہیں امام صاحبی کیا بتا رہے ہیں اکیلہ نہیں علماء کے انڈر میں تجھ کو رہنا چاہیے علماء سے سیکھنا چاہیے تجھ کو یہ نہیں کہ تو مقلد بن جائے یہ نہیں کہ تو غلام بن جائے یہ نہیں کہ اندھا بن جائے لیکن اتنی آنکھ والا مت بن کہ علماء بھی دکھائی نہ دے مجھ کو علما کی کیا ضرورت ہے عربی آتی اچھی بات ہے تو کیا اس زمانے میں جو علماء سے علم سیکھتے تھے عرب میں مکہ میں مدینہ میں ان کو عربی نہیں آتی تھی علم سے سیکھنا کیوں? عالم کہاں کان پکڑنا کہاں انگلی پکڑنا برابر اس کو معلوم ہوتا ہے ایک عم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا پڑھنا چاہیے یہ جو سمجھا یہ کہاں نہیں سمجھے گا یہ کیا غلطی کر سکتا ہے جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ویسے ایک عالم کو طالب علم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اس مرحلے سے گزرا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس کو موٹی کتاب زیادہ پسند ہوتی ہے چھوٹی سے کیوں اس کے اندر نفس کی تسکین ہوتی ہے میں بڑی کتابیں پڑھتا ہوں تم چھوٹی کتاب پڑھتے ہیں تم لوگ یہ واقعی علم کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے یہ قبر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ریا کی وجہ سے ہوتا ہے یہ لوگوں میں دکھاوے کی وجہ سے ہوتا ہے تو عالموں سے کٹنا یہ اپنی بڑائی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور علماء کی حقارت کی وجہ سے ہو. اس لیے ہماری نزدیک واقعی اہل حدیث واقعی سلفی وہ ہے جو اہل حدیث سلفی اہل حق علماء کے ماتحت ہو نہیں وہ نہیں ہے نہیں ہے تو وہ نہیں ہے چاہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھے اور حوالہ بھی دے چاہے وہ حدیثیں یاد کرے نہیں علماء کی ماتحتی میں نہیں ہے نہیں یہ ہمارے لیے واقعی حتمی بات ہے سلف کا منہ ہے وہ سلفی ہی ہے, ہی سلف سلف ہے علماء, کا طریقہ ہی ہے. ہمیشہ علماء کی مات ہے. اور یہ نہیں کہ کبھی کبھار کی بات ہے کہ فلا مسئلے میں اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ علم سے لینا ہے تو پوچھ لیا اور باقی چیزوں میں نہیں یا آپ نے کو معلوم ہے فلا عالم صاحب میری چاچ کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں لہذا فون پہ ریکارڈ کی, کیا اور سب میں فتوا دوسرے معاملے میں اس کے خلاف ہے وہ نہیں لے گا وہ نہیں لے گا تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اچھی بات نہیں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑے گا جو علما سے اپنی خواہش کے مطابق فائدہ اٹھائے یہ اچھی بات نہیں خواہش پرست اچھی چیز نہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ من صحیفوں سے شیخ بن جانا صحیفوں کا شیخ بننا یہ اچھی چیز نہیں ہے علماء جب اجازت دیں تب جا کے آدمی دین کی خدمت کرنے کے لائق بنتا ہے بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ تو منافلی ہو گئی ہے یہ منافلی نہیں ہے آپ ڈاکٹروں کے میدان میں کیا ہوتا ہے کوئی آدمی گئے آپ سے اس کے پاس بولے میں ڈاکٹر ہوں ڈگری ڈگری لے لی کیا دبا رہتی خالی, میں اس کا دیکھا اس کا دیکھا یو ٹیوب پہ پڑھا میں نے یو <laughs> ٹیوب سے سارا میں نے دیکھا یہ یہ تو ایسے انجیکشن دیتے آپریشن بھی سیکھ لیا میں نے یو ٹیوب سے لینڈا ڈاٹ کام سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا کچھ چیزیں اور میں نے سیکھ لیا آتا مجھ کو آپریشن کرنا آپ جائیں گے اس کے پاس <laughs> وہاں ڈگری اصل نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ڈگری اصل رہتی کیا سادہ کے زمانے میں ڈگری نہیں رہتی تھی ڈگری ایک علامتی چیز ہے بھلے ڈگری اس کے پاس نہ ہو شیخ باز کچھ ایسا ڈگری شیخ البانی کے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں تھی لیکن انہوں نے علم حاصل کیا شیوخ سے بعض اس میں ایکسپشن ہو سکتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں نادر ہوتے شیخ حسین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ایسے علاقے دور دراز کے جہاں پر علما میسر ہی نہ ہو جس وہ سیکھ سکے اور وہ انسان کتب سے علم حاصل کرے اور بعد کے دور میں علماء اس کی لیاقت کو دیکھ کر اس کے لیے کہے کہ ہاں جیسے شیخ البانی کے مسئلہ کہ ان کو زمانے میں میسر نہیں ہوا کوئی ہے. انہوں نے پڑھا پڑھا پڑھا پڑھا پڑھا اور پھر بعد میں اتنا مقام ان کا بنا کہ علماء نے خود ان کو یعنی ان کے بارے میں ہم کیا بولے وہ ہمارے بارے میں بولنا چاہیے ایسے ہو گئے وہ لیکن ایسے کیسے ہوتے ہیں بہت شاز ناول بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں شیخ اسیمین نے بھی حیلیت و طالب علم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے ایسے بہت کم ہوتے ہیں قاعدہ یہ نہیں ہے قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی علماء اس کو میسر ہے علماء سے علم حاصل کرے گا علماء کو چھوڑ کے کتابوں میں جا کے اپنا علم حاصل نہیں کرے گا اس کو علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کیا آدمی غلطی کر سکتا ہے اس کو اس غلطی سے بچا سکتے ہیں اور جو جی دیکھیے آپ یعنی اس کے لیے بہت بڑی آپ کو کورس کرنے کی ضرورت نہیں جو لوگ علماء سے مربوط نہیں ہوتے ہیں وہ جب دین کی اہم چیزوں میں بات کرنا شروع کرتے ہیں بلکہ عام چیزوں میں بھی ایسا قول پیش کرتے ہیں جو چودہ سال میں کسی نے پیش نہیں کیا ہے علما گھبرا جائیں کیا بول دیا اس نے ایسی بات بولتے ہیں نئی بات ایک دم کیوں اس لیے کہ ان کو علما سے علم حاصل کرنے کا شرط حاصل نہیں ہوا تو گاؤں دیہات میں کوئی آدمی پڑھا بےچارا وہ سنتا ہے آڈیو اس, اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے جو میسر ہے وہ وہی کر رہا ہے لیکن انسان اس کے پاس علما میسر ہو اور یہ کہ علما کی ضرورت نہیں میں گھر پہ بیٹھ کے میرا پڑھ لکھ کے میں بن رہا ہوں تو یہ آدمی صحیح نہیں ہے یہ نقصان اٹھائے گا یہ نقصان اٹھائے تذکرت میں یہ کال ابن جوان، ابن جماعہ نے ذکر کیا ہے اس کی آخری بات کہے کہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں امام مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں آدمی کیوں نہیں علما کے پاس بیٹھتا وجہ اس کی کیا ہے کہتے ہیں لا مست مستقبر مجاہد تابئی ابن عباس کے شاگرد ہیں کہتے ہیں علم وہ آدمی حاصل نہیں کرتا ہے ایک تو وہ جو بہت حیا والا ہو شرماتا ہو اور دوسرا وہ جو گھمنڈی ہو متکبر ہو دو لوگ ہیں جو علمی مجالس میں علماء سے پوچھنے اور علم سے ان کے فائدہ اٹھانے سے محروم رہتے ہیں اور وہ اس کام میں نہیں آتے ہیں علم حاصل کرنے میں نہیں لگتے ہیں کون ایک مستحی حیا والا کہ میں پوچھوں گا لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ مجھ کو نہیں معلوم تو نہیں پوچھنا یا موٹی مثال تجوید کا علم پڑھنے آتا نہیں ہے صحیح قرآن لیکن سیکھنا بھی نہیں ہے کیوں پول کھل جائے گی لوگوں کو معلوم پڑے گا اس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں ہے وہ علی بات سیکھ رہا ہے چالیس سال کا اگر اب علی بات آ لگ گیا ہے یہ تو کیا ہوگا لوگ دیکھ کے مسکرائیں گے ہنسیں گے نہیں لیکن مسکرائیں گے خیریت تو وہ شرمندگی جو ہوگی وہ شرم مجھ نہیں چاہیے تو شرم کر یا کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا احتلام سے مسل فرض ہو جاتا ہے اب آدمی شرماتا ہے کہ ایسی باتیں علماء سے پوچھیں گے لوگ ہسیں گے تو شرم کی وجہ سے آدمی علم حاصل نہیں کرتا یا وہ آدمی جو مستقبل ہے میں کیوں پوچھوں میرا اسٹیٹس کم ہو جائے گا اگر میں اس سے پوچھوں تو آدمی اپنے قبر کی وجہ سے علم حاصل نہیں کرتا ہے لہذا مستحی اور مستقبل دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں تھوڑا علم ہونا آدمی کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اتنا علم حاصل کرے جو گمراہی سے اس کو بچائے دینی مجالس میں آنا یہ تکبر بھی توڑتا ہے آدمی آتا بیٹھتا چپ اگرچہ اس کو بعض اوقات معلومات ہوتی ہے لیکن دینی مجلس میں آتا ہے اور بیٹھتا ہے دین کی بات سنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے اس کا علم بھی بڑھتا ہے ثواب بھی مجلس کا ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تکبر بھی ٹوٹتا ہے نہیں تو آدمی لگتا میں کیوں بیٹھوں تو آدمی کا گھمنڈ اور بڑھ جاتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے علماء کی مجالس میں جانا چاہیے جو بھی عالم ہے جو اہل حق علماء ہیں ان کی مجلس میں جانا چاہیے نہیں جاتا ہے نقصان اس کا ہوگا تو مالک میانس را... فرماتے ہیں لا ينبغی لأحد يكون عنده العلم يترك العلم انسان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے وہ آدمی جس کے پاس علم ہے وہ علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیں ایک انسان جس کے پاس علم ہے وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے یعنی علم ہے تو بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تو یہ جامع بیان العلم میں یہ قول ان کا موجود ہے بہرحال خلاص کلام یہ کہ علماء سے جڑنا علماء سے علم حاصل کرنا علماء کی تعظیم کرنا علماء سے لوگوں کو جوڑنا یہ خلق کا طریقہ رہا ہے مزید اس پر اور انشاءاللہ گفتگو ہم اگلے درس میں کریں گے اور پھر ایک اور نقطہ ہم دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے میں احتیاط کتنی ہونا چاہیے یا سب سے علم حاصل کرے آپ نے اکو الحاظ وطفی ویسے